دل کا قَدْ خَلَتْ قد خلط یہ پھر آیت آ گئی وہی دوبارہ کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی بس تین دادے تمہارے گزر گئے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلاۃ وسلام یہ تینوں گزر چکے تم انہیں کی نسلوں میں سے ہو قد خلط وہ گزر گئے دہا ماں کسبت اور ان کے لیے وہ ہے جو نیک امال انہوں نے کیے تھے بلک ما کسب اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے اس غرضے میں نہ بیٹھنا کہ بڑے چکے اتنے نیک تھے لہذا ہم بخشے بخشائے ہیں ہر ایک اپنے عمل پہ خود پہرا دے گا خود ذمہ دار ہے بلا تو سالون اماں کانوں یا عملون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اما ان چیزوں کے بارے میں قانون ان امال کے بارے میں جو تھے یا عملون وہ کرتے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کیا با اجداد کیا کرتے رہے اپنی فکر کرو عیسائیت کریما کو بڑا اچھا استعمال کیا ایک بزرگ تھے غالب امام شاپی رحمت اللہ عرب تھے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ رضی اللہ عن تھے یہ آپس میں کیوں لڑے تو انہوں نے یہی آیت پڑھ دی ان کا تل کا امت ان کا وہ جماعت گزر گئی لہ ماں کا سبق ان کے لیے جو انہوں نے کیا ولا کم ماں اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے اپنی فکر کرو بلا تو سالون اما تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں لڑے بڑا اچھا استعمال انہوں نے کیا کہ مطلب اپنے کاموں سے کام رکھے آدمی اپنی آخمت سنوارنے کی پڑھا ٹھیک ہے صاحب یہ ہو گیا پہلا پارا مکمل